حمد رب وصلاتو وسلام والسلام صح د المسلین اما با تو عریضب اللهہ من شطان ررجیم بسم اللهی الرحمن الررحمیم صلاتو وسلام وعلی کا یا رسول الله وله علی کا وحاب کا یا حبیب الله صلاتو وسلام ععلی کا یا نوبی الله واعله علی کا وحاب یا نور الله مدنی جنہ کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ اس میں ہم حاضر ہیں اور ہم اس سلسلے میں کچھ اس طرح کے موضوعات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی کے راستے کو بھی اختیار کر سکیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا کی آمد کے روز تمہارے لیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدنی التجا ہے ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دیکھ سکیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا بنتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زکوات ادا کرنے کی کوشش کریں آئیے دیکھتے ہیں آج زکوات کا نصاب کیا ہے 5 جولائی دو ہزار زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے آٹھ پانچ جولائی دو زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار پانچ جولائی دو زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آج کا نصاب آپ نے دیکھا الحمد یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں روزانہ زکوات کا نصاب بھی بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں زیرو تھری ڈبل ڈبل اس پر ہمارے دارخت علیہ سنت کے جو علیم دین ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں الحمد ہمارے زکوات کے متعلق مسائل بتاتے ہیں آٹھ اور نو آٹھ سے لے کر نو کے درمیان یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک خصوصی خدمت ہے خاص طور پر اس کے لیے ہم نے ایک متعین کیا ہے وقت کو کہ آپ اس نمبر کو ڈائل کریں تو ہمارے اسلام بھائی آپ کو آپ کے زکوات کے متعلق کچھ آگاہی دیں گے بلکہ کام کرتے ہیں آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں ان کو پوچھ ہم بھی فون ہم بھی فون کرتے ہیں کہ یہ اچھا لائن پہ لے بھی لیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی کال بول آتی بھی ہے کہ نہیں آتی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نور المصطفیٰ بول رہے ہیں کیسے صحت ہے آپ کی الحمدللہ تعالی. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مزید کام لے لے اچھا یہ ایسے ہی حاضری دے دی ہم روزانہ اپنے ناظرین کو یہ نمبر سینڈ کرتے ہیں کہ آ... بتاتے ہیں کہ آپ مسائل ہوں تو ذرا کچھ بتائیے کہ کچھ کولے آپ اس ہیں یا ہم خالی نمبر پہ نمبر دیے جا رہے ہیں اچھا الحمد تعالی مدنی چینل کی ترغیب پر جو ہے وہ کثیر تعداد میں اسلام پہ فون کرتے ہیں مسجدی مرکز کے حکم پہ الحمد للہ سنت کی خدمات پیش پیش ہیں تو کثیر تعداد میں الحمدللہ اس وقت میں سائلین جو ہے کرتے ہیں حالانکہ خدشہ تھا کہ یہ کھانے کا وقت ہے افطار کا وقت ہے ہو سکتا ہے کہ سائلین جو ہے وہ کریں کم کریں مگر اس قدر کسرت ہے, آتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اس گھنٹے میں فارغ نہیں ملتا پیچھے سے وہ کال چل رہی ہوتی ہوگی جی اچھا اس میں سلسل آتی رہتی ہیں اور سائلین اپنے سوالت پوچھتے رہتے اس میں میں آپ کی تھوڑی سی نمائندگی یہ کرتے ہوئے آپ سے اس سے پہلے میرا رابطہ نہیں ہو سکا تھا مجھے ایسا گمان ہے کہ ایک مطلب جیسے اگر ہمارے سائلین کو سوال کرنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ پیچھے کالے آ رہی ہوں تو وہ ٹو دی پوائنٹ بات کر کے بات ختم کریں تو شاید زیادہ لوگ اسے استفادہ حاصل کر سکیں کہ یہ میں درست کہہ رہا ہوں صحیح فرمایا جیسے ہی کال ختم ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا سائل تیار ہوتا ہے اور تر امکان کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹو دا پوائنٹ جواب دیا جائے مگر بھی بعض اوقات جو کرنا ضروری ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی کال ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی کال شروع ہو جاتی ہے میں اگر آپ کے توسس سے اگر میں اپنے ندنی چین کے ناظرین کو یہ مشورہ دوں کہ کال کرنے سے پہلے ایک بار جو پوچھنا ہے نا اس کو اپنے کاغذ میں لکھ لیں تسلی کے ساتھ لکھیں لکھ کر اب آپ کال کریں کال کرنے کے بعد سلام پورا سلام کریں انشاءاللہ جواب ملے گا اور اس کے بعد ہو سکے تو بھلے اپنا وہ کیا کہتے ہیں, بتائیں کہ جناب مجھ سے یہ یہ پوچھنا ہے تو آپ کی تفصیل آپ کے سامنے ہوگی نا تو ہر وقت کال ملے ضروری نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے سنا کے بالکل پیچھے سے ایک لائن لگی ہوئی ہے تو دی دی آپ کی تفصیل لکھی ہوئی ہوگی تو کال ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ہوگا او او تو بھول گیا میں اب بھول گئے تو آپ نمبر ملا رہے ہوا وہ پیچھے دوسری لائن لگ گئی ہے اگر آپ پہلے سے لکھ کر رکھ لیں گے نا کہ نے پوچھنا کیا آپ اگر مشورہ کر لیں یہ روز کا روز کا نمبر ہے اچھا دوسری بات میں آپ قرض کر دوں کہ زکوٰۃ فرض جب ہوئی اسی وقت ادا کرنی ہے یعنی آپ کو مسئلہ پتا چلے گا تب آپ زکوات دیں گے اگر زکوات آپ کی بلفت کے پندرہ شابان کو فرض ہو چکی تھی سال آپ کا پندرہ شابان کو پورا ہوا تھا تو آپ نے پندرہ شامان کو زکت ادا کرنی تھی خیر بہت بہت شکریہ اللہ تبارا کو خیر دے اب میں آپ کا وقت نہیں لیتا ورنہ تو پیچھے سے وہ کولوں کا سلسلہ جاری رہے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ چلے ایک مجھے ذاتی طور پر ایک تسلی بھی لینی تھی کہہ رہے کون کھانے پینے مصروف ہوتی ہیں کہاں تک وہ کہہ گی لیکن الحمدللہ للہ وجل اس طرح کے اسلامی بھائی موجود ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائی کے یہ کالس وغیرہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے فص الو اہل, اہل ذکری تو پوچھو ان والوں سے ان کم تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو ان والوں سے پوچھنا چاہیے اور دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے اچھا اب مجھے ہمارے اسلامیہ بتا رہے ہیں کہ کل جو ہم نے سلسلہ کیا تھا پان گٹکا سگریٹ وغیرہ کے حوالے سے اس کے متعلق کچھ کالس بھی آئی ہیں کالس بھی ہیں اچھا کالس بھی ہیں اور اس کے متعلق کچھ نیتیں بھی ہیں تو پہلے کام کرتے ہیں ہمارے اسلامیہ بھائی آپ ہی ذرا نیتیں بیان کریں کہ ہمارے ناظرین نے کل ہمارا سلسلہ دے کر ظاہر ہے ساری نیتیں کچھ نے نیتیں نکالی ہوں گی دو پانچ چھ ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ نیتیں تھوڑی سن لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ قبول کرنے والے ہیں تو پتہ بھی چل جائے گا تو تھوڑا نیتیں بیان کریں پھر بھلے ایک دو کال چلے جو کال چلا دیجیے تاکہ ہم اپنا اگلا سلسلہ لے کر چلیں صل اللہ تعالی محمد عجی صاحب میں 10 سال سے پان کھا رہا ہوں میں نیت کرتا ہے جی جی یہ تاثرات ہیں جی ارشاد فرمائیے میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد پان نہیں کھاؤں گا آپ سے استقامت کی دعا ہے دس سال سے پان کھا رہے ہیں جی اور کل ماشاء اللہ سلسلہ دیکھیں نیت کی پان نہیں کھائیں گے چلے مبارک ہو آپ کو دوسرا حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ نام لے لینا ذاکر نام ہے بازوں کے نام ہیں بازوں کے نہیں اچھا حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے گٹخا نہیں کھاؤں گا مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سلسلہ کامیابی کا راستہ الحمد عزوجل میں یہ سلسلہ روزانہ پابندی سے دیکھ رہا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تحفہ بہت بہت شکریہ آپ کا مدری جینل کا سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا عمران بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نسوار نہیں کھاؤں گا زندہ آباد زندہ باد ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقام نصیب فرمائے ماشاء اللہ ہاں صاحب میں نے بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا الحمد عزوجل مدنی قافلے کی برکت سے پان اور نسوار کی عادت ختم ہو گئی اللہ. فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ اور اسلام مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجیے جی سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے پان گٹکا نہیں کھاؤں گا صحیح سبحان اللہ اللہ استحکامت نصیر فرمائے دوسروں کو بھی نکی کی دعوت دیتے رہیے برائی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیے ماشاءاللہ اللہ حاجی عمران صاحب میں آج سے سگریٹ چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں واہ. کیا بات ہے مدینے کی سبحان اللہ اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا حاجی صاحب آج سے گٹخا کھانا بند بند خلاص احمد زمزم نگر حیدرآباد ماشاء اللہ اب یہ پنجاب سے نہیں آئیں گے اسے کولے سے حکومت سگریٹ ہی آئیں گی یہ زیادہ تر یہ پنجاب ہمارا جو پنجاب برادری ہے نا یہ پان گٹکے وغیرہ سے اللہ کی رحمتیں بچی ہوئی ہے سگریٹ البتہ وہاں بھی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے سگریٹ شاید یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہوگا آئی تھنک شاید سگریٹ یہ دنیا کا شاید واحد پروڈکٹ ہے واحد یہ ایک بنانے والی بنتی ہے چیز جس پر بنانے والے لکھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے اور اس تقریب و پروڈکٹ کے آگے آپ اس کو فوائد لکھے ہوں گے یہ اس کا استعمال کو تو یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہو مگر یہ وہ پروڈکٹ ہے اب تو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ڈبی دکھائی کسی نے اس پر باقاعدہ کینسر والا منہ بنایا, بنایا ہوا ہے منہ کینسر والا منہ بنایا ہے اور موت کا لکھا ہوا ہے کینسر کا لکھا ہوا ہے اور یہ عجیب قوم ہے اور ان کو بھی لگتا ہے ہے کہ ادھر اس کے اس کے علاوہ اتنا بڑا بھی منہ بنا دو نا بلکہ شاید سگریٹ کے نامے کو کینسر رکھ دے تب بھی یہ شاید یہ سگریٹ پی لیں گے ایسی عجیب لت لگی ہوئی ہے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنا نصیب فرما یہ بالکل بری عادت ہے وہ مطلب اس سے بچنے میں آفیت ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ آ... سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ذکر تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے قول سنتے چلیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند آ رہا ہے دلوقی دلوقی دلوقی بہت, دلوقی بہت اچھا ہے تو میں بات کرنا چاہتا تھا نشے کے حوالے سے کئی لوگ کہتے ہیں نسوار نہیں چھوٹتی سگریٹ نہیں چھوٹتا تو میں بات کر رہا ہوں سگریٹ بھی پیتا تھا اور نسوار بھی کھاتا تھا الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں اس دن سے میں نے نسوار چھوڑ دی ہے محرم شریف کے مہینے سے الحمد للہ اتبار روزے بھی جا رہا ہوں اور وہ نشے کی عادت بھی چھوڑ چکا ہوں نسوار بھی چھوڑ چکا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ چکا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے نیت انسان کی ہونی چاہیے اور انسان چھوڑ سکتا ہے کچھ بھی کرنا کر سکتا ہے وعلیکم السلام اللہ وبرکہ. واقعی بہت کالس تھی کال تھی ہماری اور ذہن بنانے کے لیے بہت اچھا آپ نے ہمیں کال کی اور ہمیں اپنے پریکٹیکل چیز بتائی کہ آپ چھوڑ چکے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے اور ہمارے اور اسلامی بھائیوں کو اس مر سے بھی نجات عطا فرمائے جی میں آگے بڑھوں اور کال ہے اچھا سلسلہ رہ جائے گا میرا چلے سنائیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, محنی محنی مجھو مجھو فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقاعہ مدت فرمائے صلی اللہ اچھا ریکارڈ سے آپ لوگوں کا ماشاء اللہ بہت اچھا اس لیے میں نے کال کیا بابا کا میں مرشد بننا چاہتا ہوں ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے جو جو مدری چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس طرح بعض وقت فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں پھر اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اور جو نیکی کی دعوت مدری چینل کے ذریعے دی جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ قبول کرتے ہیں پھر ہمیں ریپلائی بھی کرتے ہیں آپ بھی ریپلائی کریں ریپلائی کریں اچھی بات ہے آپ خود دیکھیے کہ اس وقت جو چند نیتیں ہم نے بیان کی کال چلی کتنا مطلب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک, ایک ایک حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ کر سکتے ہیں وائی ڈوٹ می میں کیوں نہیں بالکل اندر سے ہوتا ہے آئی کین ڈو میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا بس یہ کر کے آدمی پھر آگے بڑھتا ہے اور بہت ساری برائیاں چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پریکٹس یہ نظر آتی ہے ماہ رمضان و مبارک کی سالہ سال کی کہ جب ماہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے تو ماشاء اللہ ایک بڑا عجیب سما ہوتا ہے مساجد کا بالخصوص گلیوں میں رش لگا ہوتا ہے مسجد کی طرف رخ جا رہا ہوں سارے مسجد کی طرف او گیارہ مہینے سے جو ٹوپی پڑی ہوئی تھی وہ نکالتے ہیں جی مسجد کہہ رہے وہ ٹوپی نکالو وہ جامع نکالو وہ نکالو وہ نکالو وہ بڑی تیاری ہوتی ہے اور ایک جوش و خروش ہوتا ہے ایک رمضان مبارک کی آمد پر ایک مسلمانوں کا سمجھے کہ یہ بہت ایک پازیٹو عمل ہے اور بہت دنیا بھر میں اس بات میں ایک خوشی ہوتی ہے ماہ رمضان اور یہ جی سمجھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی روٹین کو گویا کہ ایک تبدیل کر کے تبدیل ہو جاتی ہے پھر مساجد کا رخ ہوتا ہے فجر کی نماز مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب گلزار ابھی مسجد میں ہم ہوتے تھے وہ پر پرانی بات کر رہا ہوں جب میں مدنی ماحول میں آج میں نے شرکت کی تھی تو گلزار ابی مزید دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز باب المدینہ کراچی گلستان و کاڑوی جس کو سولجر بازار کہتے تھے وہاں پر واقع ہے اس میں تو فجر کی نماز کے بعد میں درس دینے کی ترقی بنتی تھی رمضان مبارک کی پہلی فجر اور پہلی فجر کے بعد جو درس دیتا تھا نا مطلب یوں سمجھے گا مائک کی ضرورت پڑے آدمی کو اے پبلی پبلی رمضان و مبارک کے پہلے روزے پر درس درس دینے والے کو بھی لگے گا یار بیٹھے بیٹھے درس دینا مشکل ہوتا وہ کڑے کڑے درد دینا پڑتا ہے مائک کی ضرورت سے پڑے اب دوسرا روزہ پھر تیسرا روزہ پھر چوتھا روزہ پھر پانچواں روزہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نمازوں کی نمازیوں کے صفحے کم ہو پھر درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد کم ہو تو یہ عرصے سے تراوی کا بھی یہی کہ شروع میں پہنچو تو وہ جس کہتے نا پابندی سے بارہ ماہ نماز پڑھنے والے کو بھی رمضان مبارک کے ابتدائی دو چار دنوں کے اندر پہلی سفید جگہ نہیں ملتی کہ وہ بالکل وہ آ جاتے ہیں جوش میں ہمارے اسلامی بھائی اور پہنچ جاتے ہیں پہلی صف کے اندر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مساجد سے رونق چاہتی نظر آتی ہے سستی ہوتی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا آپ مانتے ہیں میرے متی چلے کے ناظرین آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو مغرب کی نماز کے لیے مسجد پہنچتی ہوگی مگر شاید آج آپ نہیں گئے ہوں گے ممکن ہے بولنا واللہ واللہ میں ایسے ہی اندھیرے میں تیر مار رہا ہوں میں میرے سامنے آپ بیٹھے تو نہیں ہیں میں جنرلی بات کر رہا تصور میں کہ میرے سامنے ناظرین بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں آپ نے کل ہو سکتا ہے شاید فجر کی نماز مسجد میں جا کے نہ پڑی ہو ہو سکتا ہے کہ رات عشاء کی آپ کی نیت بھی ڈما ڈولو اور یہ ہو یہ شروع میں جو تراویاں پڑھ کر آ گئے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ تراوی نہ پڑھنے جاتے ہوں تو ایک عجیب و غریب سا یہ ہے ہماری کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے کہ بڑا پریشر کے ساتھ ہم آتے ہیں اور بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم چونکہ شروع سے عادی نہیں ہوتے اس لیے یہ ساری کیفیت ہمیں محسوس ہوتی ہے ہمارے پاس اسی موضوع سے متعلق کچھ تاثرات ہیں کچھ ویوز ہیں کچھ جذبات ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے جو ہم آپ کو روز دکھاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں مسجد کا منظر اور کس طرح مطلب کہ مسجد کی رونقیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں اس کے بعد سنتے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے تاثرات پھر آپ کی کالس لیتے ہیں ٹیلیفون اٹھائیے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھئے ہمارے ساتھ فون پر مفتی صاحب کو بھی ہم دار الفتہ سنت کے عالم صاحب کو بھی ہم آن لائن رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو جس کا جواب میں نہ دے سکتا ہوں تو ہم ان سے بھی جواب لے سکیں آئیے دیکھتے ہیں فائزانے رمضان، فائزانے رمضان، فائزانے رمضان، رمضان اب سنیے ہمارے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں رمضان میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ستر فیصد زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے تو لوگ لوٹنے کے لیے اور جلدی کرتے ہیں شروع شروع کا یہ جوش ہوتا ہے جب پہلے دوسرے رمضان میں جو ہے لو لوگوں میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتے ہیں اور دن گزرتے جاتے ہیں تو لو لوگوں کی وہ جو ہے نا رمضان سے محبتیں کم ہوتے چلے جاتی ہیں دھیان دنیا میں لگ جاتا ہے نا ہمارے مان کی کمزوری ہے ہم لوگ وقتی طور پر کرتے ہیں ہر چیز ہمیں شروع شروع میں اٹریک کرتے ہیں اس کا ختم ہو جاتی ہے اب پانچویں روز پر ابا اس کو بھیج رہے تو اس کے بعد نیت ختم ہو جاتی ہے جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کے ایک بیڑ چال ہے جو فوراً فوراً فوراً فوراً ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پھر جیسے جیسے اس چیز کا زور ٹوٹ جاتا ہے ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ہوتی رہتی ہے ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا ہمارے اندر کی دین کی جو کمیاں ہیں اس کو کوئی صحیح سے ابھارتا نہیں ہے ہم لوگ فوراً شطانیت کے اس میں چلے جاتے ہیں پانچ پہ چھٹے روز کے بعد بازار کھل جاتے ہیں لوگ سہ روزہ اور پانچ روزہ جو ترابی پڑنے کے بعد جو بازار جب کھل جاتے ہیں تو بازار کے کھلنے کی وجہ سے پبلک کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بازاروں کی طرف تو اس وجہ سے مساجد میں کمی ہوتی ہے اور بازاروں میں رش زیادہ ہوتا ہے یہ بھی پورا ہونےکٹ ہے کہ ہمارے اندر دکھاوا کچھ شروع شروع میں ہوتا ہے کہ یار دکھا رہے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ جھاگ بیٹھتا جاتا ہے بیٹھتا جاتا ہے یہ بات حقیقت ہے ایک بات اور میں یہ کروں گا کہ جب سے یہ ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ مساجد کے اندر بھی لوگ جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو مساجد کے اندر بھی جب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو وہ بندہ کہاں سے اس کا دل لگے گا وہ کہ پانچ روزے رکھ لیے اور نماز پڑھ لیے ہمارا دل صاف گیا اب آگے بس چلتا ہی رہے گا حساب کتاب ایسے ہی واقعی میں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کہیں نیٹ کھینچ لیا پکڑ لیا واپ کسی کا آگے اور لے کے بیٹھے ہیں مسجد سے نیٹ آن ہے موبائل میں دیکھنے کو ہے کہ مسجد میں جا تو رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا مسجد میں کر رہے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کے یہ جو ابھی اچھا میں ذرا یہ ہمارے پوچھنا چاہوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں سے جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ جو ابھی یہ جو کہہ رہے تھے میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ کیا مساجد کے اندر اس طرح نیٹ اور یہ کور کر کے کیا یہ سوشل میڈیا پر اس طرح مطلب یہ واقعی ہو رہا ہوتا ہے ہاں لیکن اگر کوئی جیسے کہ کسی کا وائی فائی اس طرح کوئی کنیکٹ کر لیتا ہے تو یہ ہونےکٹ مطلب کر لے تو اس طرح مساجد میں لگے رہتے ہیں کیا تو موبائل میں بھی تو نیٹ سروس موجود ہے تو کیا یہ مساجد کے اندر جو بیٹھتے ہیں تو کیا یہ اس طرح کی مصروفیت ان انہوں نے انہوں نے پال کے رکھی ہے جو پیچھے جو اسلام میں بیٹھے ہوں گے ان کو شاید پتا ہوگا تو میرا اتفاق نہیں ہوتا کہ جانے گا تو ایک اپنی ایک زندگی کا ایک اپنا انداز ہے تو لیکن یہ واقعی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ عجیب و غریب سی میرے لیے ایک شوکنگ نیوز ہے کہ اس طرح مساجد کے اندر جانے والے اسلامی بھائی اور تو ویسے ہی تراوی کے لیے پہنچتے ہیں اور پھر یہ سائنوں میں بیٹھ جاتے ہوں گے میں آپ کو پہلے بھی ارض کر چکا ہوں میرے پیارے اور میٹھے اسلائی بھائیوں برائے کرم مساجد میں جانے سے پہلے اپنا موبائل فون سوچ آف کر دیں دیکھے نہیں میں مانتا ہوں یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالی کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں اب اس طرح تو نہ کریں تو پلیز نیت کریں یا گھر میں موبائل فون رکھ کے چلے جائیں بھی واپسی لے لیجئے گا اب ایسا تو ہے نہیں کہ محلے کی میں عموماً نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا دوسرا یہ کہ ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے جو مختلف تاثرات دی ابھی تک آگے ہم بڑھتے ہیں دیکھیے ایک تو یہ کہ ہم کسی کو ون ٹو تھری یہ نہیں کریں گے کہ جناب جو بھی ہے سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں ہر ایک ایک اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ چار پانچ دن یا چھ دن کی تلاویاں پڑھتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پانچ دن کی تلاویا اب ہو گئی ہیں اگرچہ پہلے آپ کی شاید یہ نیت ہوتی ہوگی کہ جنب پانچ چھ دن کی تلاوی پڑھیں گے اس کے بعد ہم مختلف مساجد گمتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے لیکن آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ آپ کا اپنا مورل نیچے آ جاتا ہے اور آپ کی تلاویاں چھٹنی شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی کیفیت کے اندر کس طرح کام چلے گا بازار اگر کھل بھی جاتے ہیں تو مساجد دیکھیے مساجد کتنی آباد ہیں اب سال میں غالباً جتنی زیادہ آباد مسجد رمضان مبارک میں ہوتی ہیں ایسے تو کسی مہینے میں بھی, بھی نہیں ہوتی لہذا اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے جیسا ابھی ہمارے اسلام بہن نے کہا کہ موٹیویشن نہیں ہے یہ مطلب پہلے سے یہ ذہن ہی بنایا جا رہا تو ذہن بنانا چاہیے مساجد کے اندر ذہن بنانا چاہیے اور مساجد میں بھی ذہن نہ بنایا جاتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے الحمدللہ ذہن بنانے کی بھی جہاں جہاں کوششیں جاری ہیں وہاں جاری ہوتی ہوں گی لیکن گھر میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں بڑوں کو چاہیے کہ وہ بھی عبادت کی طرف مائل رہیں بچوں کو تھوڑا سا بچوں کو شروع سے ذہن دیں کہ بیٹا پورا ماہ رمضان عبادت کرنی ہے اگر پہلے صحیح چل چلے رہے تو مزہ آ جائے اب وہ پہلے پریکٹس ہی نہیں ہوتی نہ مسجد کا راستہ دیکھا ہوتا ہے نہ قرآن کا بھی کھولا ہوتا ہے بڑی عجیب حالت ہوتی ہے چاند سے پہلے چاندا ہوتے ہی ایک جوش پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ, یہ غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے جذبہ پیدا ہونا لیکن دو پانچ چھ دن کے اندر ایک مطلب نفسیات یا سروتر بھی نیچے چلا جاتا ہے کہ تھک گئے ایسا نہیں ہے حقائ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درشاد کو یاد رکھیے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا اتنی برکتیں تو اس پہ سستی نہیں کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک, ایک نیا چیپٹر سامنے آیا کہ مساجد کے اندر یوں وائی فائی کنیکٹ کر کے نیٹ کنیکٹ کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موبائل فون لے کر مساجد کے اندر برائے کرم کوشش کیجیے اللہ نہ کر اللہ نہ کرے کہ مساجد کے اندر پھر کوئی عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں کیا موبائل پر یا کچھ اللہ نہ کرے کو الٹی سیٹی چیزیں دیکھتے ہیں مساجد کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ مساجد میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نیٹ کے ذریعے اگر پول چیک کرنی ہے تو اس کے لئے نیٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ایس ایم ایس چیک کرنا تو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ اور کہاں بیٹھیں گے ذرا غور کر لیجئے یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ مسجد میں ٹانگیں لمبی کیے بیٹھے ہوئے تھے تو غیب سے جیسے آواز آئی کہ کیا تمہیں رب کے دربار میں بیٹھنے کا صلیقہ نہیں ہے فورن پاؤں سمیٹ لیے راوی کہتے ہیں کہ ایسے پاؤں سمیٹے کہ پھر قبر ہی میں پاؤں کھلے کیسی سوچتے تھی یعنی پاؤں لمبے کر کے بیٹھے تھے جیسے عموماً لوگ لمبے کر کے پاؤں بیٹھتے ہیں ویسے واقعی مساجد میں بیٹھنے کے جو آداب اور جو مینرز اور طریقہ کار ہیں اس کی میں واقعی میں کہہ رہا ہوں بہت کمی ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ کیا تماشا ہے جب موبائل فون لے کر ہو یہ نیٹ کنیکٹ کر کر ہم مطلب کہ اس طرح مسجد کے اندر وہ اپنا ٹائم پاس کریں گے مساجد اللہ کے ذکر کے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں تو اس طرح ایسا نہ کریں اور اس طرح مطلب کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالی ناراض ہو جائے اور ہمیں آزمائش ہو جائے برائے کرو آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں نئے نئے جوش ہوتا ہے نماز کا روزوں کا اہتمام ہے نئے نئے بس پھر مارکیٹ میں شاپنگوں میں لگ جاتے ہیں بیسکلی جو رمضان دو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو شاپنگ کا ذریعہ ہے شاپنگ کھانا پینا یش کرنا وہ تو تخوہ کا تو رواج ہی نہیں ہے نا پھر کہتے ہیں نا روزہ تو تخوہ کرتا ہے لیکن یہاں کہاں ہے تخوہ کسی کے پاس مارکیٹوں میں دیکھیں کتنا لوگ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں اپنی نفسہ نفسی میں لگے ہیں بس جیسا ہوا گزارا ہے گزارے شروع سے تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کے بندہ کیا کرے گا نماز کی کہاں طاوت دیتا ہے اگر کوئی اس کے بچہ بڑا اچھا ڈانس کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیا زبردست ڈانس کر رہا ہے دین کی کمی ہے ہم لوگوں میں اور کچھ نہیں ہے جذبات کے ہم لوگ گروہ میں بہہ جاتے ہیں اصل مقصد کی طرف جاتے نہیں ہیں ہم قرآن شریف بچوں کو پڑھاتے ہیں مگر اس کا اصل مقصد ہی نہیں پتہ چلتا ہمیں کیا ہے دین ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے کام لے کر آیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دنیا میں ہمارے لیے لے کر آیا ہے کیا ہمیں ان کے مطابق کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے رمضان آتے ہیں تو روزے نماز غلے, سب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اینڈ ہوتا جاتا ہے پھر تو وجہ اس کی یہی ہے کہ دین سے دوری ہے ہماری اور کچھ نہیں ہے۔ چی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جس انداز سے اس وقت کام کر رہا ہے نا تو ہم اندر سے تو مسلمان نظر آتے ہیں مگر بظاہر ہمارے جو کام ہیں نا وہ مسلمانوں والے اب نہیں رہے رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا دیکھیں چار پانچ دن ہم اللہ, اللہ کے حضور اپنا سزا ریز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں روزگار کے مواقع اتنے مل جاتے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ دس رمضان آ جائے تو ہمارا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے تو آج کل کا جو واشرہ ہے اس میں یہی کچھ چل رہا ہے لوگ دوسرا روزہ نہیں رکھتے پہلا روزہ رکھ کے سمجھتے ہم نے تیس روزہ رکھ لیا جو نہیں رکھنے والے ہوتے ان کا ہی ہوتا ہے جوش ختم جو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا جوش فروش رہتا ہے تو شروع کے دنوں میں بہت جوش ہوتا ہے اور آخر میں کم ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیوں کاروبار میں اور بزنس میں پھر لگ جاتے ہیں یا دس روزہ ترائی پڑا پانچ روزہ پڑا پھر آگے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ترائی ہمارے سناتے ہیں موقع ہے پھر بھی چھوڑ دی جاتی ہے کاروبار کے لیے رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے جوش و خروش آ جاتا ہے کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگ شروع شروع میں رمضان ہوتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پانچ وقت دنیا میں کی وجہ سے اس میں لگ جاتے ہیں ٹرینڈ بھی ہمارا پانچ روزہ روزہ دلوم. سب کہتے ہیں کہ ہم ترابی پڑھنے چیروزہ قرآن ختم ہو جائے گا پھر کہیں بھی پڑھ لیں گے لیکن پھر بات میں وہی ہوتی ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی کبھی نکل گئی کبھی ادا کر لی تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن ہمارے یہاں بس ایک وہ ہو گیا دکھاوا کہ لوگ اکثر جیسے ہمارے کچھ جانے والے بھی ان کے گھروں میں ترابی ہوتی ہے لیکن وہ خود نہیں پڑھتے تو میں بہت آگے, آگے آگے آتے ہیں مطلب لیکن خود نہیں پڑھتے بس یہ کہ خاندان میں دکھانا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں اور اپنے بڑوں سے سیکھنے کا جو رجحان تھا وہ اب نہیں ہے پہلے کمبائنڈ سسٹم ہوتا تھا اب بالکل سیپریشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جوائنٹ فیملی سے یہ بینیفٹ ہو رہا تھا کہ بڑوں ان کو تھوڑا بعد میں لیتے ہیں تھوڑا یہ پیچھے جاتے ہیں کہ یہ بعضوں نے تو ایک بڑے پریکٹیکلی اپنے جذبات اور تاثرات کا جیسے کبھی اظہار کیا ہے مگر یہ ایک مطلب جو واقعہ جو انہوں نے بیان کیا لاسٹ میں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں تراوی کا اہتمام کرتے ہیں لیکن وہ انتظام میں لگے رہتے ہیں وہ نماز ترا بھی نہیں پڑھتے اور دکھاوا کرتے ہیں یا مطلب اپنے آپ کو یوں شو کرتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کون جنرل بات کی ہے جنرل بات میں تو ٹھیک ہے ایک جنرل بات کر کر آپ نکل گئے بٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھاوا کرتا ہے بعض اوقات یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا غلط کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے کرائن بعض اوقات واضح ہوتے ہیں لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے مائنڈ بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ البتہ جو گھر میں اپنے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اگر ان کے محلے میں ان کے علاقے کے اندر جماعت مستحبہ موجود ہے یعنی کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور جماعت موجود ہے مسجد موجود ہے تو یاد رکھیے کہ انہیں ابتدان اپنی مسجد کے اندر ہی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے جی ہاں وہ واجب عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا اور اس کے بعد پھر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں تراوی کی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو ایک الگ موضوع آ گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنے گھر میں بالفل تراوی کی جماعت کروا لیں جبکہ کوئی مانوی شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ نے محلے کی مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ اشادہ کرنی ہے اسی طرح اگر آپ افطار کی دعوت کرتے ہیں اور کوئی مانو شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ نے علاقے کی مسجد میں ہی مغرب کی نماز و جماعت ادا کرنی ہے یہ دو باتیں یاد رکھیے گا اب تراویح کی بات آگئی تو اگر وہ جس کے گھر میں ترکیب ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ تراویح میں بالکل شامل رہے کسی کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی آپ کیوں مطلب کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی آپ تنقید کرے کہ سب کو جمع کر کے ترابی کروا رہے لیکن خود ترابی نہیں پڑ رہے البتہ ہم اس نے زن قائم رکھیں بد گمانی سے خود کو بچا کر رکھیں اپنی نیکیاں پرہیزگاری میں اضافہ کرتے رہیں اور جو بازار جیسے کھلنے کی جیسے ہمیں انہوں نے بتایا کہ بازار کھل جاتے ہیں اور لوگ بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں اب میں ایک درد مند مسلمان کو یہ پوچھتا ہوں آپ کا دل اندر سے دکھتا نہیں ہے کہ مسجد کی رونق کم ہو جائے اور بازار کی رونق بڑھ جائے جبکہ ہمارا دین ہمارا اسلام واضح طور پر ہمیں فرما رہا ہے کہ بدترین زمین کا ٹکڑا یہ بازار ہیں اور بہترین زمین کا ٹکڑا یہ مساجد ہیں یعنی مساجد یہ بہترین بقاغ زمین کہلاتا ہے زمین کا بہترین حصہ کہلاتا ہے اور بازار بدترین حصہ کہلاتے ہیں کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو مسجد میں پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے اور کتنا بدقسمت کہلاتا ہے وہ شخص جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے اب غور کیجئے اور بازاروں میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں تفریح کرنے جاتے ہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں او باش قسم کے نوجوان بد نگاہیاں کرنے جاتے ہیں بے پردہ لڑکیاں اپنی بے پردگی کا مظاہرہ میں کیا بولو نہیں بولتا جائیں چلیں آپ خود سوچ لیجئے مجھے بولتے ہوئے حیا آتی ہے آپ کو بے پردگی بازار میں کرتے ہوئے بازار میں بے پردگی اور اجنبی مردوں کے آگے بے پردگی کرتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آتی تو ایسا مطلب کہ براہ کرم نہ کریں ہماری مسجد کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل جلنا چاہیے دل کرنا چاہیے بلکہ رمضان تو عبادت کا عادی بنانا ہے خود کو رمضان میں عبادت کا عادی بنا دیں اگر رمضان سے پہلے عادت نہیں تھی رمضان مبارک ملا نصیب سے مل گیا اب اپنی عادت بنا لیجیے کہ یہی ماہ رمضان پوری نماز سنت قبلیہ بادیا نوافل وغیرہ کے ساتھ مجھے ادا کرنے کے توفیق نصیب ہو جائے اور جس طرح یہ رمضان میں مجھے بیس تراویاں مل رہی ہیں میں عام دنوں میں اپنی پوری بیس نمازیں اور دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ پوری پانچوں ٹائم نمازیں ادا کروں گا نہ صرف اپنے موجودہ فرض ادا کروں گا بلکہ اگر اللہ نہ کرے مجھ پر نمازیں قزا ہو چکی ہیں تو میں ان نمازوں کو بھی ادا کروں گا پلیز آج آج سے پکی نیت کر لیں ل بالکل اب مزید ہمت میں آ جائیں اور اپنی اس عمر عزیز کو اپنے وقت کو اپنی جوانی کو اپنے اس لمحات کو غنی مت جانے حدیث پاک میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گنی جانو برحاپے سے پہلے جوانی کو بیماری سے پہلے تندرستی کو فقیری سے پہلے غنا کو یعنی مالداری کو مشغولیت سے پہلے بزی ہونے سے پہلے فرصت کو اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں بڑی خوبصورت وہ دو لائنوں کا مدنی پھول ہے اس کو یاد کر لیجئے آپ فرماتے ہیں صحت جوانی مالداری فراقت اور زندگی پانچ چیزیں کو رائے گا نہ جانے دیں اس کو ضائع مت کریں اس میں نیک امال کر لو یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی پھر وہ میاں محمد صاحب کا ایک شیر آگے لکھا ہے کہ صدا نہ حسن جوانی رہندی سدا نہ صحبت یار سدا نہ حسن جوانی رہندی سدا نہ سہبت سدانا بلبل باغا بولے سدانہ باغ بہارا باغ میں بہار اور بہار میں بلبل بل کی شور و پکار ہمیشہ نہیں رہتی کبھی آتے ہیں اسے غنیمت جانو تو یہ وقت ہے یہ محلت ہے یہ ماہر رمضان ہے اس کی قدر کریں چند دنوں کا مہمان ہے چند دنوں کا مہمان ہے آج شب ہو گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چھ روزے نکل گئے آپ خود غور کیجیے تو اٹھئے پھر ہمت کیجیے جیسا پہلی رات کو آپ نے مسجد کا راستہ لیا تھا پہلی رات آپ تراوی کی طرف دوڑے تھے پہلی رات جس طرح آپ نے پہلے دن جس طرح فجر کی نماز ادا کی تھی جس طرح ایک جوش و خروش کے ساتھ آپ مسجد کی طرف تھے مسجد میں بیٹھے تھے قرآن کھولا تھا جس طرح آپ نے مطلب اپنے سر کو ڈھانپا تھا جس طرح آپ کی کیفیت تھی برائے کرم پلیز گیٹ اپ ویک اپ کہتے ہیں گیٹ اپ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اٹھیے اور فور اور ہت کیجیے ہم مرتا تے مدد خدا مزید چلائیے باپا کی بھی زیارت کرواتے رہیے یار اگر کوئی دیکھ लीजिए کیا پوزیشن ہے جی کیا سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جوائنٹ فیملی سے یہ بینیفٹ ہو رہا تھا کہ بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا جو اب نہیں ملتا بچوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اب تو مطلب الگ بھی ہوگی دنیا ہی الگ ہوگی ہے میڈیا سے پریس ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہو. لوگ شاپنگ میں لگ گئے ہیں دنیا داری میں ہو گئے مطلب وقتی دور پہ جوش آتا ہے اور فرض کو جو ہے نا اس کو قرض سمجھ لیا گیا بس ہمارے ایمان میں کمزوری ہے شروع شروع میں اصل میں رمضان کی آمد آمد ہوتی ہے تو جوش تو زیادہ ہوتا ہے دراصل تو ان لوگوں کو جگہ نہیں ملتی جو روزمرہ کی نمازیں پڑھتے ہیں شروع کے دنوں میں باقی پانچ روزے کے بعد تو ایسی جگہ ملتی ہے کہ تراویح تک میں نماز ہی غائب ہو جاتے ہیں سب کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں کیا, کیا ہوا کیوں نہیں دکھا رہے اب ہمیں پورا مدینہ کیوں نہیں دکھا رہے یہ پورا ہو گیا اچھا یہی تھے صورت تو اب کیا خیال ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ دنوں کے بعد پھر ایسی جگہ ملتی ہے کہ مت پوچھئے اب ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر نیکی کی دعوت قبول کر لینا ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ دوبارہ پہلی رات کی طرح منظر ہو جائے گا تو جو نمازی ہیں پکے وہ فوراً جا کر پہلی سب پکڑ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آج پھر جوش جوش کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی آگے آئے اور پھر مزے کو مزہ آ جائے گا ان میں امید کروں گھر والے بھی بھیجیں نا گھر والے بھیجا کریں یہ جو, جو گھر میں بیٹھ کے مدی مذاکرہ دیکھتے نا ببول مدینہ میں ان کو بھی گھر والے بھیجا کریں مجھے ذمے دار اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی فضان مدینہ کے اندر تھے وہ اسلام ہے ذمہ داری مگر وہ بول گئے بولنے کو فضان مدینہ کے اندر اسلام مدی مذاکرہ دیکھ رہے تھے. تو کسی وقت ان سے رابطہ ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ میرے گھر والے مجھے کہنے لگے کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہو ہوتے اتنے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں آپ جائیے ہمیں نہ اڑتے ہیں اسلامی بہن گھر میں دیکھنے کے لیے تو اب اسلامی بھائی نے گھر میں بیٹھ رہی ہے دیکھ رہی ہے مدنی مذاکرہ اسلامی بھائی کو چاہیے فیضان مدینہ کا راستہ لیں فضار مدینہ میں آ جائیں بابل والے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تراوی سے فارغوں موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں کار اسٹارٹ سیدھا مدینہ آ جائیں یہیں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں ماشاءاللہ اللہ رسول کے ساتھ رہیں فجر کی نماز بھی یہیں ادا کریں الحمدللہ پھر جائیے اللہ کی رحمت سے پھر دوبارہ زہر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں آ جائیے ماشاء اللہ منازت افطار ہوتی ہے اثر پڑیے مغرب پڑیے میں تو پورے باب المدینہ کو دعوت دیتا ہوں اگر آپ میری باب المدینہ والے اس وقت مدنی چینل پر رہے ہیں اور میری دعوت کو سن رہے ہیں میری مدنی التجا ہے پلیز اثر فیضان مدینہ میں ادا کریں چھ بجے جماعت ہے فیضان مدینہ میں اثر ادا کریں اور ماشاء اللہ دعا سیکھنے کا ہلکا ہوتا ہے دعا سیکھیے دعا سیکھنے کے بعد مناجات افطار ہوتی ہیں دعا ہوتی ہے آشقا نے رسول رو رو, رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوتے ہیں مدنی چینل پر تھوڑا تو ٹھیک ہے آپ کا خان اب اب کیا میں ارض کروں کمپرومائز کیجئے یار اور یہ لمحے زندگی میں بار بار تھوڑی کباب سموسہ پورا سال ملتا ہے رمضان پورا سال نہیں ہے یہ تلیوی چیزیں پورا سال بارہ ٹائم لے سکتے ہیں لے سکتے لے سکتے یہ بتائیے مگر رمضان بارہ مہینے نہیں ہے رمضان صرف اور یہ گھری تھوڑی سی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی گھڑی ہوتی ہے اصر و مغرب کے درمیان کی تو میرے پیاروں میٹھے استعمال بھائی برائے کرم احتیاط کیجئے۔ اور فیدان مدینہ آجائیے برات کے مندی مذاکروں میں شرکت کیجئے اللہ تعالیٰ برکتہ تا فرمائیں جی کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا کے منظر بھی دکھاتے رہیں محمد شراز اسطاری کوئی وعدہ پنجاب سے عرص کر شورا کی بارگامی عرض ہے کہ اسلامی کے شروع شروع کے محول میں شہری کے وقت ایک وظیفہ پڑھایا جاتا تھا نفس کا سبق اب یہ وظیفہ نہیں پڑھایا جاتا سوال جو ہے نگرانی شورا کے بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ آیا یہ وظیفہ جو تھا یہ ضعیف حدیث کے تحت تھا یا مطلب ہے کہ اب یہ وظیفہ جو ہے وہ اسلام بھائیوں کی نظر سے اوجل ہو چکا ہے جو اب یہ ماحول میں نہیں پڑھایا جاتا تو اس سلسلے میں نگرانی شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ وضاحت پر ماضی السلام علیکم اللہ وبرکتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس معاملے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا آپ نے یاد دلایا مجھے جب ماہ رمضان ابھی باب المدینہ میں شروع نہیں ہوا تھا ابھی باہر سے مجھے ایک میسج آیا تھا تو پھر میرے ذہن سے نکل گیا میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس معاملے میں لینے کی جی پوری اسکرین میں دکھائیے ایک اور کور سنائیے باپا کا جلوہ حافظ اسلم باپا کا جلوہ دکھائیں ہمیں جی فرمائیے آفظ اسلم لاہور سے بات کر رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں ہماری طرف جو روزہ کا ٹائم افطاری کے ٹائم ہے وہ ہے سات بج کے گیارہ منٹ کے اوپر کل تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ جو دعا مدری چینل کے اوپر وہ نگران شورا صاحب کراتے ہیں تھوڑی سی جلدی ہو جائے کیوں دعا درمیان میں ہم چھوڑ نہ سکیں دعا بھی کمپلیٹ ہو جائے ہمارے رفتاری کے ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کہوں اور درمیان میں دعا ہم چھوڑ رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ہی ہو جاتا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں ہماری طرف جو روزہ کا ٹائم رفتاری کے ٹائم ہے وہ ٹائم ہے سات بج کے گیارہ منٹ کے اوپر کل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 پاکستان میں ہونے والے کسی بھی شہر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں مذاکرے میں یہ سوچتا فرمائی تھی اس وجہ سے ہم تقریباً نیت یہ ہوتی ہے کہ سات میں دس کم پہلے سے ہم دعا کا آغاز کریں تاکہ میری معلومات کے مطابق سات میں دس کم اس کے بعد غروب آفتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں کسی کے یہاں سات بج کر بارہ منٹ ہوگا کسی کے یہاں پندرہ منٹ ہوگا کسی کے یہاں اٹھارہ منٹ ہوگا تو یہ ہوتے ہوتے ہوتے تو باب المدینہ تک ہم غروب آفتاب تک پہنچتے ہیں تو اب اس میں کیا کر سکتا ہوں آپ بھی بتائیے کیا راستہ ہے کہیں نہ کہیں تو سب کے یہ بیچ میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا باب المدینہ کس غروب آفتاب کو ہدف پر لیا جاتا ہے مطلب وہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں گرو یافتہ ہوگا ہمیں پھر افطار کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے پیار حبی کے صدقے میں جی اور کون سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ جی میں ابھی رمضان کے ٹائم ہوں میں دعا کرنے چاہتا ہوں اپنے پورے پریوار کے سنگھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سگن کو مجھے بہت اچھی لگی ہے رمضان کا مہینہ ہے اس میں سب کے میں رہا ہوں جلد سے جلد دعا کرے گی اور میرے کاروبار چالو ہو جائے اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کے صدقے میں مشکلات و پریشانیاں حل فرمائے اور آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے اور ہم سب کے گھر میں امن پیار و محبت عطا فرمائے اور ہمارے رس حلال میں وہ اور برکتیں بھی عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ ایک اور کال دے دیجیے میرا نام اعزاز رضا ہے میں منڈی بادن سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے بیت نامے کے لیے اپنا نام بھیجا تھا میرا نام اعزاز رضا ہے لیکن وہاں سے جب واپس آیا تو اس پہ اعزاز احمد اثاری لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے لکھنے میں کچھ بھول ہو گئی ہو اعزاز رضا آپ کا نام ہے اور اگر اس میں کہیں آپ کو کوئی کنفیوژن لگتی ہے تو اعزاز رضا اطاری یعنی آپ کو بیت کر لیا گیا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو الحمدللہ آپ کو ادرک صاحب کے مریدوں میں شامل کیا جا چکا ہے آپ شجرا لے لیجئے یہ مقت المدینہ سے شجرہ ادیتاً حاصل کیجئے ہو سکے تو اس کو اپنے جیب میں رکھیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا یہ شجرا مبارک ہے اس میں اس کو لے لیجئے اور یہ ہر مرید اور طالب کو لینا چاہیے تاکہ اس میں لکھ کے بیان کیے گئے اور اوراد وظائف کو آپ پڑھ سکیں جی اور قول سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال حجی سے یہ جی ہے کہ اللہ اس نیت کے ساتھ مدنی چینل پر سوار ریکارڈ کروا سکتا ہے کہ میرا پڑا ہوا السلام علیکم یارکر اللہ میرے ایمان کی گواہی جہاں جہاں مدنی چینل چلے گا وہ تمام جگہ میرے ایمان کی گواہی دے گی اس نیت سے سوار ریکارڈ ہو سکتا ہے علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس معاملے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے یہ سارے چیزیں گواہ بننے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی نارمل طور پر جو آدمی چل رہے ہوتے ہیں اور کلیمہ پڑھتے ہیں دور پاک پڑھتے ہیں شجر حجر اور پتوں وغیرہ کو اپنے ایمان پر گواہ کرنے کے واقعہ تو ملتے ہیں لیکن آیا مدری چینل کے ذریعے کوئی کہے اور جہاں تک آواز جائے اور وہ گواہ ہو جائے اس کی سراہد کہیں پڑھی نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے معاملے میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو گھر بار کاروبار اس کے حلال اہل و حیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن جن کی کالس رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ جی اچھا چلیں سنائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب آپ نے ابھی تو بات کی ہے کہ مسجد میں موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ نہیں لگے رہتے میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں کہ مسجد میں موبائل کے ساتھ میسج کر رہے ہیں اور ہنس رہے نماز کے بعد فوراً دیکھ رہے ہیں مسئلہ نماز بھی کم پڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں موبائل نکال کر دیکھتے ہیں میسج آیا ہنسنے لگے تھے آپ اس کے بارے میں ایسے مت کریں موبائل انٹرنیٹ متحد ماجد میں اوکے السلام علیکم و اللہ اللہ وبرکاتہ میں آپ اللہ کرے کہ آپ کی نیکی کی دعوت بھی اسلام قبول کر لیں میں ایک بار پھر آپ کو مشورہ دیتا ہوں مسجد میں جائیں موبائل فون سوئچ آف کر دیں اور جب تک آپ کی نماز پوری نہیں ہو جاتی دعا نہیں ہو جاتی آپ تسلی سے بالکل تسلی لیں اس کے بعد آپ جائیں گھر والوں کو پتا ہے جب آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں پلیز نماز کے دوران موبائل نکالے بھی نہیں میسج چیک بھی نہ کریں مس کال چیک نہ کریں کچھ بھی نہ کریں اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں دنیا کو پیٹ کریں اللہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں دنیا کو پیٹ کر دیں ختم کر دیں کنیکٹ ہو جائیں اور وہاں سے فل فلیش اور پروپرلی کنیکٹ رہیں ایک تعلق اچھی طرح جوڑیں اپنے رب تبارک و تعالی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق تعا فرمائے آئیے چلتے ہیں میرے رسورت کی طرف جن کی کالس رہ گئیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے ذہن ہے ہم جو کالس رہ جائیں ان کو اگلے سلسلے میں لے لیں آج بھی جو ہم نے نیتیں دی ہیں آپ کو جو کام مطلب مدنی فل دیے ہیں کہ یہ عمل کریں آپ کی جو جو نیتیں بنتی ہیں عمل بنتا ہے جذبات یا احساسات بنتے ہیں آپ کال کیجیے اور ستیہ کالم آپ کی کال چلا رہے ہیں جیسے آج ہم نے پان گٹکے اور سگریٹ والوں کی کال چلائی تھی آئیے چلتے ہیں میرے سورت کی طرف